ڈی اسٹوڈینٹس dear students this is our 40th lecture regarding SME management ہمارا جو basic topic ہے اس میں ریلیٹڈ ٹو دی ایس ایم ایز اٹ از ڈبلوٹی او ایز یو نو دیٹ ان ہم نے پہلے ہی سے اس کو جو ہے ڈسکشن اس کی شروع کی ہوئی ہے اور ہم اس کے اسپیشل آسپیکٹس ود ریفرنس ٹو ایس دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈبلو جو ہے وہ ہمارے ایس پہ یا انڈائریکٹلی اثر انداز ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسی زمن میں ایکسپورٹس پوٹینشیل جو ایس ایم ایز کا ہے اس کو ڈسکس کیا تھا تاکہ آپ کو ایک پریپریٹری گراؤنڈ جو ہے وہ فراہم کی جائے ٹو میک یو انڈرسٹینڈ دی امپیکٹ آف ڈبلوٹی ڈفرنٹ سینیروز اور ہماری حکومت اور ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے کس طرح سے ود ان دا لاز جو ڈبلوٹیوز کے کمٹمنٹس ہیں جو لاز ہیں ود ان دوز لاز کس طرح سے منور کرنا ہے میں تھوڑا سا آپ کو گزشتہ لیکچر کے بارے میں بتا دوں بیسیکلی ہم جو ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ جب ڈبلو ٹی سائن ہو گیا نائنٹین نائنٹی فور میں تو اس کو ری انفورسمنٹ کرنے کے لئے اس کے اندر مومینٹم ڈالنے کے لئے اور اس کی کار کردگی کو جانچنے کے لئے منسٹریل کانفرنس ہوئیں ابھی تک چار منسٹریل کانفرنس ہو چکی ہیں جن میں مختلف جو ہیں ممالک ہیں ان کی ترقیاتی پروگرامس کا جائزہ لیا گیا ان کی صورتحال کو جانچا گیا کچھ ملکوں نے ایکسٹینشنز مانگی کچھ ملکوں نے اگزمشن مانگی تو بیسیکلی ہر جلاس میں ایک نیا سنریو جو تھا وہ سامنے آیا اور پچھلی کارکردگی کو جانچا گیا اس سلسلے میں جو نائنٹی فور میں سنگاپور میں جو جلاس ہوا اس کے اندر یہ جو بیسک جو مطالبہ کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ جو آئی ہے اس کو ایک ٹیرر فری آئٹم کرار دیا جائے اسی طرح نائنٹی سکس میں جنیوا میں جو اجلاس ہوا منیسٹریل کمیٹی کا اس میں یو ایس اے اور یورپین یونین نے یہ مطالبہ کیا کہ ای e کامرس کو جو ہے وہ ٹیرر فری آئٹم جو ہے قرار دیا جائے تیسرا جو اجلاس ہے سی ایٹل میں ہوا لیکن سی ایٹل میں یہ ہوا کہ تھوڑا سا اجلاس کے اندر ڈسٹربنس ہوگی کیونکہ جو اینٹی گلوبلائزیشن ونگ تھا جو لوگ اینٹی گلوبلائزیشن ونگ سے ریلیشن رکھتے تھے اور جو چاہتے نہیں تھے کہ گلوبلائزیشن یا ڈبلو ٹی او کو اس کو عمل درامد کیا جا سکے ان کی طرف سے اتنی تنقید آئی کہ یہ جو مختلف اس کی اصلاحات تھیں اس کی جو مختلف جو وہاں پہ فیصلے ہونے تھے وہ زیادہ ڈسٹرپٹ ہوئے اور زیادہ وہ جو تھے وہ اچھی طرح سے ان پہ عمل درامد نہ ہو سکا اس کے بعد میکسیکو میں کانفرنس ہوئی جو کہ خاصی جو ہے فائدہ مند ثابت ہوئی اس منسٹریل کمیٹی کے بعد ہمارے پاس جو سب منسٹریل کمیٹیز ہیں جو وقتاً فوقتاً ملتی رہتی ہیں گیج کرنے کے لیے، ڈسکشن کرنے کے لئے نگوسیٹ کرنے کے لیے تو اس میں دوہا کانفرنس کی بڑی اہمیت ہے دوہا کانفرنس میں بیسیکلی سروسز کے بارے میں اگری کلچر کے بارے میں اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے بارے میں بڑے مومنٹم کے ساتھ جو ہے کچھ تجاویز جو تھیں وہ سامنے آئیں اور اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھا آئیے آج ہم دیکھتے ہیں ود ریفرنس ٹو پاکستان Where we are standing regarding the WTO and how we will correlate the effects of WTO directly on our SMEs. Let's start it. پاکستان and WTO جیسے میں نے گزارش کی تھی اپنے گزشتہ لیکچر میں گلوبلائزیشن کے جہاں پہ فوائد ہیں وہاں پہ اس کے سائملٹینئسلی کچھ اس کے بارے میں ریزرویشنز بھی ہیں نقصانات بھی ہیں جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ آزادی میں اثر آ جائے گی ایکسپورٹ کرنے کے لیے گلوبل مارکیٹنگ کے لیے ہماری ایکسس ہو جائے گی وہاں پہ ہمیں کمپیٹیٹیونیس کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایسی نیس کا جو کہ بنگلہ دیش چائنا پورٹگال انڈیا ان ممالک سے ہے جہاں پہ لیبر ریٹس جو ہیں اسپیشلی ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہمارا ایج ہے چیپ لیبر کا وہاں پہ مفقود ہو جاتا ہے تو وی آر ان اے مور کمپیٹیٹو ایٹماسفیئر تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو ایچ آر ہے ٹیکنالوجی ہے اپنی جو ہماری مشینری کی صلاحیت ہے اس کو بڑھائیں اس سلسلے میں میں آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک فگر ارض کروں گا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ات ورتھ لسننگ اور اس کو یاد رکھنا آپ کا جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے بڑا فائدہ مند ہے ورلڈ بینک نے اور یونیڈو نے ایک سروے کیا کہ جی گلوبلائزیشن کے افیکٹس جو ہیں وہ کیا ہوں گے اس کے جو پرسنٹیج تھی وہ اس طرح سے آئی کہ پانچ سے دس پرسینٹ دس از اسپیشلی فار ڈیولپنگ کنٹریز کہ پانچ سے دس پرسینٹ جو ہے دے ول بی ڈائریکٹلی بیڈ تھرو دی ڈبلوٹی او کہ پانچ سے دس پرسینٹ انڈسٹری کو تو ڈائریکٹلی بینیفیٹ ہوگا چالیس سے پچاس پرسینٹ انسولشن میں رہیں گی یعنی ان پہ نہ کوئی اچھا اثر ہوگا نہ کوئی برا اثر ہوگا یہ موسٹلی وہ انڈسٹریز ہیں جو لوکل مارکیٹ کو کیٹر کرتی ہیں اور جو ایکسپورٹ کے ساتھ ایمپورٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں اور تیسری کیٹیگری جو تھی وہ ٹوینٹی فائیو سے ففٹی ان انڈسٹریز کی تھی جو ڈائریکٹلی ہٹ ہوتی ہیں ود ڈبلوٹیو لیس انٹل دی ڈونٹ انجیکٹ سفیشینٹ فائنینشیل ریسورسز ٹو اپ گریڈ دیئر اسٹیٹس اسٹیٹس ریگارڈنگ دیئر ایچ آر ہیومن اسٹیٹس ریگارڈنگ دیئر ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن اسٹیٹس ریگارڈنگ دیئر اسٹینڈرڈائزیشن ان آئی لائسنسنگ دین انمنٹل پروٹیکشن اور یہ ساری چیزیں جب تک وہ اپ نہیں کرتے اس وقت تک ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ میں ایگزٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا ضرورت ہے بہت زیادہ فائنینشیل ریسورسز کی تاکہ جو کمپیٹیونیس ہے ہماری وہ برقرار رہے اور یہ وقت ہے انٹر گورنمنٹل جو چیزیں اس وقت عام بزنس مین کے نالج میں نہیں ہیں ان کو اویئر کیا جائے کہ کس طرح سے ہم نے ڈبلوٹی او کا سامنا کرنا ہے بیکاز دا فسٹ جنوری ٹو تھاؤزینڈ فائیو اس سے یہ ڈیڈ لائن تھی اور آپ جیسے کہ معلوم ہے آپ کو کہ وی آر ہیونگ اے ویری کمپیٹیٹو ویری کمپیٹیٹو ایئر دس ایئر 2005 تھاؤزینڈ فائیو ویری کمپٹیشن ایئر آف کمپٹیشن فار آر ٹیکسٹائل میں ہماری جو کمپٹیشن ہے یہ بڑا بڑھ گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور ضرورت ہے کہ ہماری ایس ایم جو ہیں ان کو انجیکٹ کیا جائے نیا سرمایہ نئی ٹیکنالوجی نئے چار ریسورسز اور یہ اس کے بغیر کمپیٹیشن میں آنا بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستان واز اے فاؤنڈنگ ممبر آف گیٹ اینڈ ہیز بی پارٹیسپینٹ انڈس آف ملٹی لیٹرل نیگوسن گیٹ ہے جنرل اگریمنٹ ان ٹیرف اینڈ ٹریڈ اس کا ممبر تھا جو 48 میں 1948 میں سائن کیا گیا یاد رکھیے اس کے 23 ممبر تھے اور جو ہم ڈبلوٹی او دیکھتے ہیں یہ اسی کی بیسیکلی جو ہے موجودہ فارم ہے ایک وسیع اس کا ایک آئیڈیا ہے لیکن اس کا جو بنیاد ڈالے گی اس کی جو فنڈیشن ڈالے گی دیٹ واج دا گیٹ بیک ان 1948 23 کنٹریز They signed it and Pakistan was among those founder members of gad unesco sign kiya and again pakistan was the signatory to the wto in uh, ur, ur urugay round usme bhi pakistan ne wto ke sign kiya isliye pakistan ke upar bindings jo hain ye pakistan's major negotiations objective pakistan ki jo negotiations wto mein مین مقاصد مرکزی مقاصد یا اس کے جو سینٹرل آئیڈیاز تھے جن کے ہم نے فوکس کیا وہ کیا تھے ہم ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں نمبر ون ٹو فیس آؤٹ دا ملٹی فائبر اگریمنٹ دیٹس ایم ایف اے اینڈ فلی انٹیگریٹ دا ٹیکسٹائل ٹریڈ انٹو گیٹ یعنی ہماری اوپر جو ٹیکسٹائل کی مختلف کوٹے کے آئٹمس ہیں پابندیاں ہیں مارکیٹ کو ایکسس کرنے میں مختلف ملکوں میں جو ہم پہ ٹیرف امپوز کیے گئے ہیں ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں لمیٹیشنز مقرر کی گئی ہے کہ جی اس سے زیادہ آپ مال نہیں بیچ سکتے ان کو نگوسیٹ کیا گیا اور یہ طے ہوا کہ دس سال میں سٹیجز کے اندر آہستہ آہستہ یہ جو بیریئرز ہیں یہ ہٹ جائیں گے اور پاکستان کو ایک فری مارکیٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل میں اویلیبل ہوگی کیونکہ سکسٹی سیون پرسینٹ ہماری جو اکسپورٹس ہیں وہ ٹیکسٹائل کے اندر ہے اس لیے ہماری سروائیول جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے اندر ہے بیسٹ فائبر دنیا میں جو اویلیبل ہے وہ دو ہیں ایک پاکستانی اور ایک ایجپشین فائبر بہت اچھی کوالٹی کی ہماری بہت اچھی جو ہے وہ کپاس ہے ہماری پروڈکٹس جو ہے وہ وہ بڑی اچھی ہیں تو پہلا جو اس میں ملٹی فائبر ایگریمنٹ تھا پاکستان نے اس میں فری مارکیٹ کے لیے نگوسیٹ کیا کہ جی ہمیں جو کوٹا ہے یا ہماری جو ایکسیس ہے جس کو لمیٹڈ کیا گیا ہے اس کے اوپر لمیٹیشن لگائی گئی ہیں ٹو سرٹن مارکیٹس اس کو اوپن کیا جائے تاکہ ہم فریلی ہمارا جو بزنس مین ہیں دے کڈ ہیو ایکسیس ٹو دا مارکیٹ ڈائریکٹلی سیکنڈ تھا ٹو برنگ دا اگریکلچر سیکٹر انڈر دا گیٹ سسٹم ہماری اکانمی ایک بیسیکلی اگرو بیس اکانومی ہے تو بیسیکلی جو گیٹ ہے دیٹ واز uh, جو سائن کیا گیا پہلے یہ تھا جو اگریمنٹس تھے وہ جنرل اگریمنٹس تھے وہ ٹیرف پہ اور ٹریڈ پہ تھے یعنی ٹرف پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹیرف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امپورٹ ہوتی ہے یا ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر جو آپ ڈیوٹیز لگاتے ہیں وہ ٹرف کے زمرے میں آتی ہیں میں آپ کو اس لیے ڈیفائن کر رہا ہوں ویسے تو یہ ایک عام فہم سی ٹرم ہے لیکن آپ کی رہنمائی کے لیے یہ ارض کر دوں کہ بار بار جو ایک لفظ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں ٹیرف اس کا مطلب کیا ہے ٹیرف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جب امپورٹ ہوتی ہے جو کسٹم ڈیوٹیز لگتی ہیں ان کو ٹیرف ہی آپ کہیں گے یا اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو کوئی دوسری جگہ پہ وہاں پہ کسٹم ڈیوٹیز جو ہیں وہ لگاتا ہے اس کے اوپر کوئی دوسرا ملک جہاں پہ آپ نے ایکسپورٹ کیا تو یہ ساری جو ڈیوٹیز uh, ہیں یا یہ جو ٹیکسز uh, ہیں یہ ساری آ جائیں گی ٹیرف کے زمرے میں تو بیسیکلی گیٹ کے اندر یہی کچھ تھا کہ جی جو ٹیرف ہے اور جو ٹریڈ اگریمنٹس ہیں ان کو اوپن کیا جائے گلوبلائزیشن کی طرف جائے ورلڈ کو ایک گلوبل کا درجہ دیا جائے جس کے اندر کوئی بیرئرز نہ ہو کسی ملک کو کسی مارکیٹ کو ایکسس کرنے کے لئے کسی مارکیٹ تک پہنچنے کے لیے تو ہمارا جو بیسیکلی مین فوکس تھا وہ ٹیکسٹائل پہ تھا کیونکہ پاکستان کے لیے بہت سارے ممالک امیر ممالک جو تھے جو کہ ہماری پروڈکٹ کو خریدتے تھے وہاں پہ کوٹا سسٹم تھا تو کوٹا سسٹم یہ تھا کہ آپ ایک سرٹن اماؤنٹ ایک سرٹن ٹائم کے اندر ہی صرف بھی سکتے ہیں اور دیٹ واز ناٹ اے ویری پلیزینٹ سچویشن فار پاکستان ایکسس جو تھی وہ لمیٹیشن کے اندر آ گئی تو یہ بیسیکلی اس کا تھا تو اس میں پھر پاکستان کا یہ مطالبہ تھا کہ اسی طریقے سے جو کلچر پروڈکٹس ہیں ان کو بھی جو ہے اس کے زمرے میں لایا جائے جیسے ٹی ہے ہماری میجر امپورٹ ہے اسی طرح سے سرپلس شوگر ہے ہماری ہمیں ایکسپورٹ کرنی پڑتی ہے سم ٹائم وی ہیو ٹو امپورٹ ویٹ سم ٹائم جو ہے ہمیں میز جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے آئل کے لئے اس طرح مختلف سو کماڈیٹی ہیں تو اس میں یہ ایک مطالبہ تھا کہ جی اسی طرح جس طرح آپ دوسری چیزوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں پریفرنشل ٹریٹمنٹ دے کے اس امریکہ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گندم کو گرو، اگریکلچر گروتھ کو اوورال سبسڈی دی جاتی ہے بہت بڑے پیمانے پہ جتنی پروڈکشن ہوتی ہے وہ گورنمنٹ آف امریکہ جو ہے کسانوں سے خرید لیتی ہے اسی طرح کینیڈا میں بھی سبسڈی دی جاتی ہے اور جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ گورنمنٹ باؤنڈ ہے خریدنے کی چاہے وہ سب اسٹینڈرڈ ہے چاہے وہ کچھ ہے گورنمنٹ نے اس کو خریدنا ہے اور سم ٹائم یہاں تک کہا جاتا ہے یعنی یہاں تک سبسڈائز کیا جاتا ہے جی کہ آپ اگر ایک خاص سیکٹر کے اندر ایک خاص پیریڈ کے اندر اگر آپ ایگریکلچر نہیں کریں گے تو اس پہ بھی آپ کو جو ہے دی جائے, جائے گی اور آپ کو پے کیا جائے گا تو پاکستان کا بیسک مطالبہ یہ تھا کہ چونکہ ہماری اکانمی جو ہے وہ ایگرو بیسٹ ہے اینڈ وی آر اے تھکلی پاپولیٹڈ کنٹری ویئر فوڈ از دا میجر پرابلم میل نیوٹریشن ہمارا تھرڈ ولڈ کی طرح ایک بہت بڑا پرابلم ہے تو پاکستان کا مطالبہ یہ تھا جی کہ گیٹ کو بھی جو ہے اس کے زمرے میں ایگری کلچر کو بھی لایا جائے اور دوہا کانفرنس میں یہ چیز بڑے زور کے ساتھ اور بڑے باواز بلند ڈیولپنگ کنٹریز نے کہی کہ جناب اگریکلچر بیس جو ہے اس کو گیٹ کے اندر شامل کیا جائے اور جو پرولیجز ہیں اس کی اس کو دی جائیں پھر ہمارے پاس ہے جی پاکستان سائنڈ دی فائنل ایکٹ امبارڈ ریزلٹ آف یو آر اپریل ففٹینتھ نائنٹین نائنٹی فور جو آخری یو آر یوریگو راؤنڈ تھا اس میں جو اگریمنٹ تھا اس میں پاکستان نے جو سگنیچر کیے اس کو مانا وہ پندرہ اپریل 1994 نائنٹی فور تھا اور اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو جو ہے اس کا ممبر بنا کے اس کی ساری شرائط کو تو ہے تسلیم کر لیا اور ایک گلوبلائزیشن کی جو ہے سفیر ہے اس کے اندر آفیشلی ہم داخل ہو گئے ایز اے پاکستان نے کیا کیا اس کے اندر جو تھی وہ ہماری کیا تھی اور کیا کیا چیزیں ہم پہ لاگو ہوتی ہیں ان کو پڑھتے ہیں ہم پاکستان ایکسپٹڈ آل دا یو آر اگریمنٹس انڈر پاکستان نے وہ تمام معاہدے اگریمنٹ جو کہ یوراگ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر آتے تھے ان کو تسلیم کیا ایز اے ممبر سائن کیا اس کے اوپر نمبر دو اٹ از کرنٹلی ان دا پروسیس آف اینڈ ماڈیفائنگ اٹس لیگل اینڈ ٹو دیئر انڈر آج تک ہم اسی کوشش میں ہیں اور اسی دن سے نائنٹی فور سے جب ہم نے سائن کیا ہم اپنے لیگل اسٹرکچر کو ہم اپنے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کو اور ہم نے جو دوسرے انفراسٹرکچر ہیں ان کی ماڈیفکیشن میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں اس سسٹم کے لیے جو اگریمنٹس ہم نے سائن کیے ان کی امپلیمنٹیشن کو سمود بنانے کے لیے اور اپنے ملک کی لیجسلیشن کو اپنے ملک کی ایڈمنسٹریشن کو اپنے ملک کے جو میئرز ہیں مختلف to گو فار دوز اگریمنٹس امپلیمنٹیشن آف دوز اگریمنٹس ان کے لیے اپنی جو زمین ہے اس کو ہموار کریں لیگل جو چینجز ہیں وہ لائیں لاس کے اندر کوئی امینڈمنٹس کرنی ہے وہ کریں ایڈمنیسٹریٹو اسٹرکچر کے اندر کوئی امینڈمنٹس کرنی ہے وہ کریں تاکہ ہم پوری طرح سے ڈبلو کے اگریمنٹس کو جو ہے فالو کر سکیں اور ان پہ عمل درآمد ود ان کر سکیں پھر ہے جی ڈبلوٹیو ممبرز کین ناٹ چوز with the exception of four plurilateral agreements that is civil aircraft, government requirements, international dairy, bovine meat. WTO کے جو member ہیں ان کو کوئی pick and choose کا حق نہیں ہے. They have to sign as the other sign. یعنی اگر اس 97 یا 98 ممالک نے sign کیا ہے, all of them, they have to accept without any discrimination جو اس کی شرائط ہیں سب کو جو ہے اس کو تسلیم کرنا ہے اس کے جو معاہدے ہیں اس کی جو شرائط ہیں اس کی جو امپلیمنٹیشن uh, کی اسٹیجز ہیں اس کی جو ڈیڈ لائنس ہیں اس کے جو اندر سسٹمس uh, ہیں ان کو قبول کرنا ہے بائی سائننگ دیڈ اس میں ایکسیپشنز نہیں ہے ایکسپٹ فار فور تھنگس چار چیزوں کے اندر آپ نے ایگزمپشنز جو ہیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں یعنی آپ اس کے اندر رعایتیں مانگ سکتے ہیں وہ چار چیزیں کیا ہیں پہلا تو ہے سول ایئر کرافٹ یعنی آپ کی جو جیسے پی آئی اے ہے اور دوسرے جو آپ کو کیریئر ہے ایئر کرافٹ جو لوگوں کی آمد درفت کے لیے ہیں ان کے سلسلہ میں آپ ایکسپشن ایگزامشنز جو ہیں وہ مانگ سکتے ہیں دوسرا ہے گورنمنٹ کی جو پرکیورمنٹ ہے یعنی حکومت پاکستان ڈائریکٹلی جو خود پرکیورمنٹ کرتی ہے مختلف اشیاء کی اس کے سلسلے میں آپ جو ہے وہ ریات ان سے جو ہے وہ آپ اگزمپٹ ہو سکتے ہیں تیسرا جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈیری ہے یعنی جو ملک پروڈکٹس انٹرنیشنل چونکہ یہ فوڈ کا مسئلہ ہے اور میل نیوٹریشن از این تھرڈ ولڈ کا بہت بڑا پرابلم ہے تو اس میں چونکہ مسئلہ یہ آ جاتا تھا کہ اٹ از کموڈٹی دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا چلڈرن اور اس میں یونیسیف اسپیشلی جو تھی وہ بڑی فعال تھی اس لیے اس کو بھی ایگزمشنز میں لے لیا گیا پھر ووائن میٹ ہے ووائن میں آپ کے لئے ڈیفائن کر دوں کہ کوئی بھی ایسا گوشت جو یعنی گائے بیل اس قبائل سے تعلق رکھتا ہے اس کو ہم بوائن میٹ کہتے ہیں یعنی گائے کا یا بچھڑے کا یا بیل کا جو گوشت ہے تو یہ جو ایگزمپشنس تھیں ان صرف چار سیکٹرز میں آپ ان کو مانگ سکتے ہیں ان پر نگوسیٹ کر سکتے ہیں باقی جو اگریمنٹس ہیں باقی جو شرائط ہیں ڈبلو ٹی او کی ان کو منونا آپ نے اسی طرح سے فلی مکمل طور پہ اس کو قبول کرنا ہے ایز پاکستان ہیز اوپن اپ اٹس مارکیٹ ٹو فل بلون فارن کمپٹیشن کین گیو اینی سپورٹ ٹو اٹس انڈسٹری اور ایگریکلچر ایز پر دس ہمیں اپنی جو مارکیٹ ہے چونکہ ہم جس طرح ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس طرح ہم خود ایک بہت بڑے امپورٹر ہیں اور جو دوسرے ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے ہماری جو مارکیٹ ہے وہ اوپن ہے جب ہماری مارکیٹ اوپن ہے تو ہم نے ایٹ دی سیم ٹائم ہماری جو لوکل ایس ایم ای ہے جو لوکل انڈسٹری کو کیٹر کر رہی ہے فرض کیا میں نے اسے ایک مثال دی تھی کہ اگر ہماری ایک ایس ایم ای جو ہے وہ ایک کینڈل کو پانچ روپے میں بنا رہی ہے اور ایک سستا ملک جو ہے اس کینڈل کو دو روپے میں فروخت کرتا ہے تو مے بھی ایٹ دی اینڈ اف دی ڈے ہم تین روپے تو بچا لیں لیکن اس کے ساتھ یہ نقصان ہوگا کہ ہماری لوکل انڈسٹری جو آہستہ آہستہ وہ ڈکلائن ہونی شروع ہو جائے گی اور وہ جو ہے نیچے کی طرف اس کا سفر شروع ہو جائے گا تو میز جو ہے گورنمنٹ کو لینی ہے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ان اثرات سے نکلنے کے لیے یا ود ان دا لاج منور کرنے کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا تھا اور اپنی انڈسٹری کو اپنے ایس ایم ایز کو اس طرح سے سپورٹ کرنا ہے کہ وہ جو ایک یہ طوفان ہے امپورٹس کا جو بے شمار ممالک اسپیشلی ود ان دی ڈیویلپنگ کنٹریز اور جو ایسٹرن uh, یورپ کے کچھ ممالک ہیں جب یہ ایک یلگار امپورٹس uh, کی جب آ جاتی ہے ایک uh, تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں اپنی ایس ایم ایز کو اور اپنی انڈسٹری کو تیار کرنا ہے تھرو ڈفرینٹ میتھڈس تاکہ ہم جو ہے اپنی لوکل مارکیٹ اور لوکل انڈسٹری کو کسی بھی طریقے سے لوز نہ کریں اور اس کو اسٹریتن اتنا کر دیں کہ وہ کمپیٹیونیس میں آگے آ سکے دا ٹو تھاؤزینڈ فائیو پرٹیکولرلی امپارٹینٹ موسٹ آف دا فیور گرانٹیڈ ٹو دو ہزار پانچ بڑا امپارٹینٹ سال ہے اس لیے کہ اس سے پہلے جو ترقی پذیر ممالک جو رعایتیں دی گئی تھیں مختلف ڈبلو کی طرف سے اور مختلف جو ان کو جو کنسیشنز دی گئی تھیں انہوں نے ختم ہو جانا ہے یعنی اس سال کے اندر سب سے زیادہ کمپیٹیونیس جو ہے اس کا سامنا ہمیں کرنا ہے بوتھ ان دا ایکسپورٹ سیکٹر اینڈ دا امپورٹ سیکٹر جب ہم امپورٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو جہاں پہ ہم نے اپنے ٹیرفز کو ریڈیوز کرنا ہے ڈیوٹیز کو ریڈیوز کرنا ہے تو ظاہر ہے بہت زیادہ جو ہے وہ باہر سے کمپٹیشن بڑھ جائے گا لوکل انڈسٹری جو ایس ایم ای ہے اس کے لیے ایک چیلنجنگ جو ہے اس کا سچویشن کا سامنا ہے ایکسپورٹ میں جب آپ جہاں جاتے ہیں جہاں پہ دوسرے ممالک ریسٹرکٹیڈ تھے ریشل ڈسکریمنیشن کی وجہ سے یا جغرافکل ڈسکریمنیشن کی وجہ سے وہ بھی آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے اور ظاہر ہے پھر وہاں پہ جو ریٹس کا مسئلہ ہے ان ممالک میں جہاں پہ سبسڈی دی جاتی ہے ویسے تو یہ اس میں ایک مین چیز ہے کہ جی سبسڈی جو ہے وہ بند کی جائے لیکن چائنا دو ہزار سات میں اس پہ لاگو ہونا تھا جو ہے ڈبلوٹی او کے رولز اور چائنا میں ٹوینٹی سیون جو ہے وہ سبسڈی دی جاتی ہے ایکسپورٹ پہ چاہے گورنمنٹ کو جتنا بھی کاسٹ کرے لیکن جو کمپنی ایکسپورٹ کرتی ہے اس کو سبسڈی دی جاتی ہے تو جب وہ لوگ ہمارے مقابلے میں کسی مارکیٹ میں آئیں گے اور ہمارا ایکسپورٹر بھی وہاں جائے گا تو ظاہر ہے کمپیٹیشن کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ریٹس میں کرنا پڑے گا جو کہ ہم اس وقت کر رہے ہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کمپنیز نے ڈبلو ٹی او کے ساتھ ساتھ جو اپ گریڈیشن تھی وہ شروع رکھی ہوئی ہے گورنمنٹ نے گرانٹس دی ہیں آئی ایس او کے اسٹینڈرڈ مینٹین ہو رہے ہیں اس طرح جو انوائرمنٹل سٹینڈرڈز ہیں چائلڈ لیبر کا مسئلہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوک آفٹر ہو رہی ہے لیکن بہرحال جی میں نے جیسے میں نے گزارش کی کہ ٹو فائیو جو ہے جہاں پہ ود ڈرا ہو رہی ہیں کنسیشن اور جو رعایتیں دی گئی ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کو ودراول کے بعد ہم جو ہے وہ ایک جو انرٹ ایک نیشن کی طرح تھے وہ ختم ہو جائے گا اور ہمیں ایک بالکل جو فل بلون کمپٹیشن ہے اس کے اندر ہمیں اسٹیپ ان ہونا ہے اور بلکہ ہم ہو چکے ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ ایس کو اپ کیا جائے اس میں فائنینشیل انجیکشنز جو ہیں ان کو وہ لگائے جائیں اسپیشلی ان دی فیلڈز آف ہیومن ریسورسز اپ گریڈیشن آف ٹیکنالوجی اور یوٹیلیٹیز کی سستی فراہمی اور یہی ہماری گورنمنٹ آج کل کر رہی ہے جیسے گزارش کی ٹرفس آپ کو میں نے سمجھا دی کہ کیا ہے بیرئرس جو پابندیاں ہیں مختلف ہیں ان کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے کہ جی ٹرف اور نان ٹرف جو بیرئرز ہیں وہ کیا ہیں این بیٹیز جنہیں کہتے ہیں کس طرح سے یہ افیکٹ کرتے ہیں پازیٹو یا نیگیٹو اور کس طرح سے ہم نے ود ان دا ان کو منور کر کے اپنی ایس ایم کو بچانا ہے پاکستان کمیٹیڈ ٹو بائنڈ تھرٹی تھری پرسینٹ آف اس ٹیرف لائنز ہم نے جو یو آر میں ڈبلوٹیو سائن کیا ہے اس میں تینتیس پرسینٹ ہماری جو ٹرف لائنز ہیں جو ڈیوٹیز بیسڈ ہمارا اسٹرکچر ہے ان کو ہم نے بائنڈ کیا ہے جی کہ ان کو ہم جو ہے وہ ان کے اوپر ہم عمل درامد کر کے ان کو ہم باؤنڈ کر دیں گے ایک سرٹن سیلنگ ویلیو کے اوپر یا ان کو ہم جو اس میں بیسک جو پرنسپل وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ڈیوٹی میکسیمم ہے اس کو منیمم کرنا ہے اور جہاں پہ منیمم ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے کرنا ہے زیادہ نہیں تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ جو ٹرفس ہیں گیٹ uh, کے اندر رہتے ہوئے یا uh, اس کو جو ہم نے ایک ہارمناز کرنا ہے اس کی ڈیوٹیز کو کم کرنا ہے تاکہ ہر ایک کے لیے مارکیٹ جو ہے اگر دوسرے ممالک ہمارے لیے ٹیرفس کم کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کے لیے ٹیرفس کو کم کرنا ہے تو تینتیس پرسینٹ کو ٹیرف لائنز کو جو ہے وہ پاکستان نے باڈنڈ کیا ایٹی ون پرسینٹ آف ایگریکلچر امپورٹ ٹیرفس آر باؤنڈ موسٹ ایٹ دا سیل ریٹ آف ہنڈریڈ پرسینٹ سیکٹر میں اکاسی پرسینٹ جو ہیں ان کو باؤنڈ کیا گیا اور اس کا جو سیلنگ ریٹ ہے اس کی جو یعنی مقررہ حد ہے اوپر کی وہ ہنڈریڈ پرسینٹ تک رکھی گئی uh, uh, you know, لمحہ فکریہ ہے ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کیا ہے ٹی ویٹ میز اینڈ شوگر آر باؤنڈ ایٹ اے سیلنگ ریٹ آف ون ہنڈریڈ اینڈ ففٹی پرسینٹ تو جو اس کو باند کیا گیا ٹرف میں سیلنگ ریٹ اس کا جو اپر لمٹ رکھی گئی مکئی چائے اور جو چینی ہے شکر جیسے کہتے ہیں وہ ایک سو پچاس پرسینٹ جو ہے ڈبلو میں رکھی گئی انڈسٹریل پروڈکٹس آر باؤنڈ ایٹ ٹوینٹی فائیو پرسینٹ آف اٹس ٹیرف موسٹ ایٹ سیلنگ ریٹس آف فورٹی ٹو فیفٹی پرسینٹ انڈسٹریل پروڈکٹس ہیں وہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ فرق آپ کو یہیں پہ نظر آ جائے گا کہ کہاں پہ آپ کو ایک سو پچاس پرسینٹ کی سیلنگ ہے کہاں پہ آپ اور جہاں پہ ڈائریکٹلی آپ کی ہے, ہے کی وہ چالیس سے پچاس پرسینٹ اپر سیڈنگ ہے اور موسٹلی جو ہیں وہ پچیس پرسینٹ پہ ہیں یعنی آپ جب امپورٹ ڈیوٹیز لاگو کرتے ہیں تو آپ کی جو اپر سیڈنگ ہے آپ چالیس سے پچاس پرسینٹ سے بڑھ نہیں سکتے اور موسٹ آف دا جو پروڈکٹس انڈسٹریل وہ آپ نے پچیس پرسینٹ پہ ان کو رکھنا ہے تو جب آپ کمپٹیشن میں آتے ہیں اور آپ کے امپورٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے لوکل ایس ایم بیز کو بھی اسی طرح سے اپنے ریٹ کو جو ہے ایڈجسٹ کرنا ہے ٹو ہیو ٹو کانفرنٹ دیٹ کمنگ کمپٹیشن As for non-tariff barriers, Pakistan committed to abolish import licensing for most goods, permitting foreign companies to import goods. Where until non-tariff barriers has been related Pakistan, which has been given its licensing for most of the things, has been approved that we will remove it, there will be no licensing, there will be no import permits required for the import, and a open market declared that Pakistan has ادر ایکسپورٹرس کے لئے کہ وہ پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اثر یہ ہوگا جیسے میں نے گزارش کی کہ جو ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو یا تو اتوار آنا پڑے گا اور اگر ان کے ریٹ جو ہے اگر کسی ملک کے اندر ان کی مارکیٹ بہت بڑی ہے تو ظاہر ہے جب بڑی مارکیٹ لیے میس پروڈکشن ہوتی ہے تو ریٹ پر پیس کم ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے جب وہ ہمارے کمپٹیشن میں گے تو ہمیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے ضرورت ہے کہ بی ود ان دیٹ لاس اینڈ دیز اگریمنٹ اپنے آپ کو تیار کیا جائے اپنے آپ کو جو ہے یعنی انٹرا گورمنٹ اسٹرکچر سے نکال کے اس چیزوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں لایا جائے اور لوگوں کو تیار کیا جائے ان چیلنجز کے لیے کیونکہ یہ جو ڈبلوٹی او کی جو کمپلیکیشنز ہیں سہولتوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی سائیڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں پھر جی جنرل اگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ سروسز گیٹس یہ ہے جی سروسز کیا ہیں کمیونیکیشن آپ کی بینکنگ جو ہے انجینئرنگ جو ہے مختلف آپ کی جو اسکلز ہیں ہیلتھ کی جو ہے یہ ساری سروسز ہیں تو ان کے اندر یعنی دو اس کے بنائے گئے تھے بیسیکلی ایک تو جنرل ٹریڈنگ تھی جس میں آئٹمز آ جاتی ہیں اور پھر ٹریڈ ان سروسز تھی آئی ٹی سروسز ہیں اگریکلچر سروسز ہیں آپ کی کمیونیکیشن سروسز ہیں آپ کی بینکنگ سروس ہیں تو یہ جو ساری چیزیں تھیں یہ سروسز کے اندر آئے. ان کے لیے علیحدہ جو ایگریمنٹ تھا وہ کیا گیا جس کو جو دوسرا گیٹ ہے جیسے جی اے ڈبل ٹی یہ ہے اٹ از جی اے ٹی ایس جرنل اگریمنٹ آن ٹریڈ ان سروسز یعنی جو سروسز کے اندر ٹریڈ ہے اس کے اندر یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ اسپیشلی اس کو بنایا گیا اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے اسپیشلی ود ریفرنس ٹو داس ایم ایز پاکستان ہیز پارٹیسپیٹڈ ان گیٹس نیگوسن بٹ ڈیڈ ناٹ انڈر ٹیک ایکسٹینسو کمٹمنٹس پاکستان نے اس میں شرکت ضرور کی لیکن کوئی زیادہ کمٹمنٹس جو ہیں وہ نہیں کی اس کی وجوہات کیا ہیں وہ آپ کو اسی جو ہے لیکچر میں پتا چل جائے گا پاکستان کیجل آف کمٹمنٹس کنسٹ آف بوتھ سیکٹر اسپیسیفک اینڈ ہاریجینٹل کمٹمنٹس یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ ہاریجینٹل کمٹمنٹس کیا ہے اور سیکٹر اسپیسیفک کیا ہیں ہاریجینٹل کمٹمنٹس وہ ہوتی ہیں جو تمام سیکٹرس پر لاگو ہوتی ہیں یونیورسل یعنی ہر جگہ پہ آپ ان کو فٹ کر سکتے ہیں اور سیکٹر اسپیسیفک کیا ہے مصرون کہ جی یہ اسپیسیفک ٹو بینکنگ سیکٹر ہے یہ اسپیسیفک ٹو ایگریکلچر سیکٹر ہے یہ اسپیسیفک ٹو آئی ٹی سیکٹر ہے یہ تو ہو گئی سیکٹر اسپیسیفک اور ایک جب ہم جنرل سروسز کی بات کریں گے تو ہم انہیں کہیں گے ہاریجینٹرل سروسز تو ان دونوں میں یہ فرق ہے تو کچھ تو سیکٹر سپیسیفک جو تھی وہ اس میں کیا اور کچھ جو تھی ہارجینٹل جو تھی ان میں کیا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے جی کہ جو سیکٹر سپیسیفک کمٹمنٹ تھیں وہ کیا کیا تھی اور کن سیکٹرز کے اندر ہم نے جو کمٹمنٹس تھیں وہ گیٹ کے اندر ہم نے سائن کی گیٹس ریکگناز ٹویلو مین سیکٹرز فار دا پرپز آف کلاسفیکیشن آف سروسز آر ایز فالوز بارہ ایسی سروسز ہیں ان ٹریڈ جن کو گیٹ ریکگناز کرتا ہے ان کو کس طرح سے گیٹ نے کیٹیگرائز کیا ہے ڈبلو ٹی یو کے اندر آئیے ہم ان سروسز کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اور ویب پھر, پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے وہ سروسز ڈائریکٹلی یا ان ڈائریکٹلی ہرٹ کرتی ہیں اور کیوں پاکستان جو ہے ہاریجینٹل کی بجائے سپیسیفک کمٹمنٹس کے اوپر گیا ہے کمیونیکیشن کمیونیکیشنس کے ہمارے جو ٹیلی کمیونیکیشنز ہیں یہ سارا کے سارا اس زمرے میں آتا ہے ہماری جو دوسری ہے کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں تو یہ جو سروسز ہیں ساری کمیونیکیشنس کے اندر آتی ہیں پاکستان نے اس کے اندر ریاض دی ہے اگریمنٹس ہوئے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ جو ٹیلیفون کے ٹیرفس ہیں ان کے اوپر اگریمنٹس ہوئے ہیں جو کالنگ سسٹم ہے ان کے اوپر اگریمنٹس ہوئے ہیں جہاں پہ کالس مہنگی تھیں وہاں پہ مائلٹرل اگریمنٹس ہوئے ہیں اسی طرح جہاں پہ ایکسپیٹریٹس پاکستانی زیادہ جو ہیں کام کرتے ہیں ان ممالک میں کچھ اگریمنٹس جو ہیں وہ سائن ہوئے ہیں پھر فائنشل سیکٹر ہے یہ سیکنڈ اس کی سروسنگ سیکٹر میں جو آ جاتا ہے اس میں بینکنگ ہے اس میں آپ کی لیزنگ ہے اس میں آپ کی انشورنس ہے اس میں آپ کی انڈر رائٹنگ ہے اس میں آپ کے جو دوسرے ہیں اس میں پاکستان نے کچھ ایگزامپشنز دی ہیں ریگارڈنگ دی اسلامک بینکنگ جو اس کے اندر گیٹ کے اندر کنسٹرکشن اور انجینئرنگ ہے پھر ہیلتھ ہے یہ بھی اس میں آتا ہے جی ٹوریزم ہے ٹریولنگ ہے ڈسٹریبیوشن ہے ایجوکیشن ہے انوائرمنٹ ہے ریکشن ہے کلچر ہے سپورٹنگ ٹرانسپورٹ ادرس یہ ساری سروسز ہیں پاکستان ہیز سو فار میڈ کمٹمنٹ ان اونلی فرسٹ سکس آف اباو مینشنڈ سیکٹرز۔ پاکستان نے ان سولہ سیکٹرز میں سے صرف جو پہلی چھ سیکٹرز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اپنی جو کمٹمنٹس ہیں وہ کی ہیں اور اس کا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی کس طرح سے ہمارے جو کمیونیکیشن سیکٹر میں انویسٹمنٹس جو ہیں وہ آئی کس طرح سے ہمارے بینکنگ سیکٹر میں اسپیشلی جو پاکستان نے انکریج کیا اور پاکستان کا جو ماٹو تھا گیٹ کے اندر جب سروس اینڈ ٹریڈ ہے تو اس میں جو پرائرٹی دی گئی کمیکیشن کے اندر دی گئی ٹیلی کمیکیشن کے اندر اور بینکنگ سسٹم کے اندر دی گئی اس میں میں ایک, ایک نوٹ لکھا گیا منسٹری آف فائنانس نے لکھا دیٹ جنوری ٹو ویری انٹرسٹنگ Uh, the, that that note is written by the government of Pakistan by the Ministry of Finance which they recommended that Pakistan is opening its door to the uh, investments in uh, the field of communication services and the field of banking services and we are having the warm welcome for the people who are interested uh, to invest in these sectors. they can at the same time, we have to see that we are with W-2 وہ رعایتیں جو ہم اویل کر سکتے ہیں اپنی اکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ان کو بھی اویل کریں یعنی انویسٹمنٹس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ وہ رعایتیں جو ڈبلو ٹی یو ہمیں دیتا ہے جو اس کی ڈیوٹی ہے اور جو بلٹ ان ہے سسٹم کے اندر ٹو انہینس اوور ایکسپورٹ اور ان سے جو ہم جو مالی امداد یا جو معاونت ہے وہ لے سکتے ہیں ٹو اپ گریڈ اوور سسٹم ٹو ا لیول وے وی کین کیٹر فارو کمپیٹیٹو ایٹماسفیئر اس کے لئے ہمیں جو ہے وہ بھی اس سے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے یہ نوٹ مسٹیا فائنینس نے 30 جنوری uh, 2003 کو لکھا اور بڑا ہی کمپریہسو یہ ایک جو امپریسو ایک جو ہے مسٹیا فائن کی جو ایک trade and finance کی ایک جو recommendation تھی ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے Pakistan's two lists of MFN exemptions. Pakistan نے جو MFN کیا ہے جی most favorite nation کو ہم abbreviate کر رہے ہیں. تو جو exemptions Pakistan نے services sector میں مانگی وہ کیا تھی. Let's see that. First تھی جی one relating to the telecommunication جو پہلی تھی that was related to the telecommunication اس کے exemption جو ہے Pakistan نے وہ مانگی اور جو دوسری تھی second relating to the banking and other financial services جو دوسری تھی یہ فائنانشل سروسز کے اندر یا بینکنگ یا اس سے ریلیٹڈ جیسے میں نے گزارش کی انڈر رائٹنگ ہے اس میں وینچر کیپٹل ہے اس میں مرچنٹ بینکنگ ہے یا اس کے اندر آپ کی اسلامک بینکنگ کے اندر پاکستان نے بایولیٹرل بیسز کے اوپر ایگزیمشن مانگی تھی تو بیسیکلی یہ دو سیکٹرس تھے جہاں پہ پاکستان نے جو ہے وہ ایگزامشن جو تھی وہ مانگی تھی انڈسٹری اسپیسیفک کمٹمنٹس تو یہ وہ کمٹمنٹس ہیں جو ہم نے جیسے گزارش کی میں نے گزارش کی کہ پہلے ہم نے دو کیٹیگریز پڑھی تھی ایک ہاریزینٹل کمٹمنٹس تھی جو لاگو ہوتی ہیں ٹوٹلی totally, یونیورسل جیسے کہتے ہیں ہوتا ہے نا جی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہر جگہ فٹ ہو جاتی ہے کہتے ہیں جی یہ اس سے یونیورسل ٹول یہ ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے ہاریزینٹل بیسک ریکمٹمنٹس ہوئے جو جنرل کمٹمنٹس ہیں اور اسپیسیفک کمیٹمنٹس ہوئے ریلیٹڈ ٹو سرٹن اسپیشل ہیں اس لیے اس میں آپ نے ذہن کے اندر یہ نشین رکھنا ہے کہ جی یہ دو ڈفرینس جو ہیں ان کو کس طرح سے ہم نے اسپیسیفک کو ریزیڈینٹل کو علیحدہ علیحدہ سے ڈیل کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ انڈسٹری اسپیسیفک کمٹمنٹس ہیں یعنی جو صرف انڈسٹری کی حد تک ہی لاگو ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مارکیٹ ایکسس مارٹک ایکسس اوپن ہے یہاں پہ بائلٹل ہے اگر ہمارے لیے مارکیٹ کی ایکس جو ہے وہ اوپن ہے تو اور لوگوں کے لیے بھی ہماری مارکیٹ کی جو ایکس ہے وہ اوپن ہے اٹس ناٹ ون وے پھر ہے نیشنل ٹریٹمنٹ یعنی ڈسکریمنیشن جو ہے آن دا بیسز آف جیوگرافیکل دیٹ از ناٹ دیئر آپ کو جو ٹریٹمنٹ ہے سرکاری طور پہ تحفظات ہیں اس میں انٹرنیشنل پراپرٹی رائٹس ہیں اس کے اندر جو نیشنل پریزنس ہے پریزنس آف کمپنیز ہے جس طرح آپ کو دوسرے ممالک ٹریٹ کریں گے اسی طرح سے آپ کو بھی اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا اپنے ملک میں دوسرے لوگوں کو ہاریجینٹل کمٹمنٹس آف پاکستان یہ جنرلی لاگو ہوتی ہیں ساری جس کے اندر کوئی اگزمپشن نہیں ہے اور یہ ساری ہاریجنٹل کمٹمنٹس ہیں وہ کیا ہے ہاریجنٹل کمٹمنٹس ریلیٹ ٹو کمرشل پریزنس اور پریزنس آف نیشنل پرسن یعنی وہ پریزنس جو تجارتی طور پہ پاکستان کے اندر کسی آدمی کی یا کسی کمپنی کی یا کسی ملٹی نیشنل کی ہے ہم نے کس طرح سے اس کو تحفظات دینے ہیں پرزنس سے مراد یہ ہے کہ کوئی کمپنی آپ کے ملک میں آ کے بزنس کرنا چاہتی ہے یہاں پہ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتی ہے یہاں پہ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتی ہے تو آپ نے کیا کیا رعایتیں دی ہیں اور کس طرح سے آپ کمیٹڈ ہیں اور کس طرح سے آپ اکوموڈیٹ ان کو کریں گے کیا کیا لا میں آپ چینجز کریں گے لیٹس سی ٹو دیٹ اٹ سبجیکٹ ٹو انکارپویشن ان پاکستان ود میکسمم فورن ایکوٹی آف ففٹی prescribed for a sector پاکستان میں یہ mandatory ہے کہ اگر کوئی باہر کی کمپنی آ کے یہ کہ 51% ون پرسینٹ کیونکہ میں یہاں ارض کر دوں کارپوریٹ لا کے اندر جب آپ کی شیئر ہولڈنگ ففٹی ففٹی ہوتی ہے تو یو ہیو اکول رائٹس ایک پرسینٹ کے فرق سے جب آپ کی جو پرسینٹیج ہے ففٹی پرسینٹ ہو جاتی ہے تو جس کے پاس ففٹی پرسینٹ ہوتی ہے کنٹرولنگ رائٹس ہوتے ہیں ٹوٹلی totally اس کے پاس ایگزٹ کرتے ہیں کسی بھی کمپنی کے چاہے وہ پرائیویٹ کمپنی ہے چاہے وہ پبلک لسٹڈ کمپنی ہے چاہے وہ جو پارٹنرشپ کا سر ہے ففٹی ون پرسینٹ شیئر ہولڈنگ جو ہے دیٹ از دی کنٹرولنگ شیئر ہولڈنگ تو یہ پاکستان میں رعایت دی گئی کہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں انڈسٹری کے اندر سپیسیفک ٹو دی انڈسٹری ففٹی ففٹی ون پرسینٹ یعنی کنٹرولنگ شیئر ہولڈر وہ ہولڈ کر سکتے ہیں انہیں اجازت ہے آل اے کسی سپیسیفک فیلڈ کے اندر جیسا اس قسم میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ نائنٹین نائنٹی فور کی پاور پالیسی کے اندر یہ رکھا گیا کہ جی صرف پاکستانی ہی ہیں ایشی شیئر ہولڈر جو ففٹی ون پرسینٹ شیئر ہولڈر جو ہیں بن سکتے ہیں فارن کمپنیز جو ہیں ایٹ لیسٹ فار دا فرسٹ فائیو ایئرس دے کین ناٹ بی دی میجارٹی کمپنی اور کنٹرولنگ اینٹی آن لیسل دے کم ایز اے ہنڈریڈ ہولی اونڈ سبسڈری آف اے فارن کمپنی اگر کوئی اسپیسیفک لا ہے وہ اس کو نہیں روکتا تو اس کی کھلی اجازت ہے پاکستان میں کہ آپ ففٹی ون پرسینٹ جو انویسٹمنٹ کمپنی آتی ہے انڈسٹری کے اندر انویسٹمنٹ کرتی ہے وہ اپنے کنٹرول شیئر رکھ سکتی ہے آل ایکسپینسز آف ریپرزینٹیو آفس ہیو ٹو بی اسمیٹ بائی فارن ریمیٹنس یعنی وہ اخراجات جو کسی بھی باہر کی کمپنی نے یہاں پہ اپنا آفس بنا ہے اس کو اپنی مینٹننس کے لیے اس کو اپنے اخراجات کے لیے روزمرہ کی جو معمولات کو چلانے کے لیے چاہیے وہ سارے کے سارے اجازت ہے کہ فورن امیٹنس یعنی باہر سے وہ پاکستان کے اندر پیسہ آئے اور وہ خرچ کرے یعنی وہ آفس جو ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے جو اخراجات کا پیسہ ہے وہ باہر سے منگوا سکتے ہیں پھر جی فورن انڈر ٹیکنگ از الاؤڈ ٹو ہائر ففٹی پرسینٹ آف اٹس ایگزیکٹو فرام ابراڈ یعنی آپ کے جو اپر کلاس ہے ایگزیکٹو جو ہیں اس میں سے 50% پرسینٹ لیبر جو ہے ایگزیکٹو کلاس اٹس ناٹ لیبر بیسیکلی اپر ایگزیکٹو کلاس اس کو آپ ہائر کر سکتے ہیں فارنرز کو آپ کو لے کے آ سکتے ہیں بڑی اچھی ایک رعایت ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے دی ہے کہ آپ اپنے اپر کنٹرولنگ اسٹاف میں سے ففٹی پرسینٹ لوگ ایسے رکھ سکتے ہیں جو کہ فارنرز ہیں اور یہاں پہ ان کو مختلف تحفظ جو ہیں اور مختلف رعایتیں جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں نہ صرف یہ کہ آپ ففٹی وہ رکھیں گے بلکہ ان کے اخراجات کے لیے اور ان کی تنخواہوں کے لیے ان کے ویجز کے لیے ان کے مختلف آفسرز کے لیے آپ ریپٹریشن جو ہے آف بنی جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اپنی ترسیل جو ہے آپ کے فورن کرنسی کی پاکستان میں اپنے آفس کے لئے وہ بھی آپ سائملٹیسلی کر سکتے ہیں ایکوزیشن آف ریئل اسٹیٹ بائی نان پاکستانی اینٹیز اینڈ پرسنز از سبجیکٹ ٹو مختلف جو کمپنیز ہیں یا پرسن ذاتی طور پہ اگر کوئی یہاں پہ پراپرٹی خرید چاہتا ہے اس کے لیے وہی نارمل لاز ہیں کہ ہیز ٹو ٹیک پرمیشن فرام ڈفرنٹ باڈیز اسی طرح ہی ہے جیسے ہم کمرشل پراپرٹی خریدتے ہیں تو وی ہیو ٹو سیک لاٹ آف این او سیز فرام دا گورنمنٹ اور جو ادارے ہیں ہمارے یہی رعایت جو ہے فورن کو دی گئی ہے لیکن نیچرلی ہیز ٹو سیک پرمیشن بیکاز دے آر سرٹن ایریاز جہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی سینسٹو uh, ہوتی ہے کچھ ریسٹرکٹیڈ ایریاز ہوتے ہیں کچھ ایریاز uh, ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ بھیڑ زیادہ نہ ہو یا انوائرمنٹل پرابلم ہو سکتے ہیں کچھ آبادی کے پرابلم ہو سکتے ہیں اربنائزیشن کے پرابلم ہو سکتے ہیں تو پھر بھی لیکن uh, آپ نے recent years میں دیکھا ہوگا کہ most of جو uh, foreigners ہیں uh, جو foreign companies ہیں انہوں نے یہاں پہ فلی uh, اونڈ جو ہے وہ لینڈ ہولڈنگز جو ہیں وہ خریدی ہیں اور اس کی پرمیشن گورنمنٹ آف پاکستان الحمدللہ ان کو دے رہی ہے بیسیکلی جی یہ ہمارا لیکچر کا جو تھا آج کا آ, تھا آ, جو ایکسچیکٹ تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہماری سب سے سامنے آتی ہے جو ہم نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے اور جہاں پہ ہم نے اس کو آ, جو, آ, جو ہے اس کا ریکمنڈیشنز دینی ہیں وہ ہم ظاہر ہے ڈسکس کر لیں تاکہ ہم اس کے نگیٹو اور پازیٹو آسپیکٹس دونوں جو ہیں ان کو ڈسکس کر لیں ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ جی دیکھا کہ جی دو ایسی جو گیٹ کے اندر سروسز جہاں پہ پاکستان نے یہ اجازت دی کہ جی آپ آ کے ان کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ون واز دا کمیونیکیشن سیکنڈ وا از دا بینکنگ سسٹم بینکنگ سسٹم کے اندر بینکنگ سسٹم کے اندر بے شک انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑی ہی اچھی ہے اور بڑا ہی اس کا فائدہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فائدے سے ہمارا جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں چونکہ فارن کرنسی زیادہ آئے گی جب آپ ایکوٹی باہر سے لاتے ہیں اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے فارن بینکس جو ہیں وہ ایکوٹی لائیں گے تو ظاہر ہے یہاں پہ زیادہ پیسہ اویلیبل ہوگا زیادہ فارن کرنسی اویلیبل ہوگی اور جو ایکسیس ہے بزنس مین کی ٹو دا بینکرس اینڈ ٹو فائنینشل مارکیٹ وہ زیادہ بڑھے گی اس کے ساتھ ساتھ جو فورن فائنینشیل ٹولز ہیں ان کی اویلیبلٹی جو ہے جیسے لیٹر آف کریڈٹس ہیں یا فورن گارنٹیز ہیں یا فورن گارنٹی کو بلینکٹ کرنا ہے یا فورن گرنٹی کو جو آ, ہم ویٹ کراتے ہیں ملٹی نیشنلز کے یہاں آنے سے بینکس کے آنے سے اور اس میں بینکنگ سیکٹر میں جو انڈکشن ہے آ, جو میجر پلیئرز کی فائنینشیل پلیئرز کی اس انڈکشن سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو فائنینشیل انسٹرومینٹس ہیں وہ نسبتاً آسان ہو جاتے ہیں ان پہ عمل درامد کرنا تو ایک جو ہم فوکس کر رہے تھے کہ جی ایس ایم ایز کے ذریعے ایس ایم ایز کے لیے ذرا مشکل ہے تھوڑا سا ایکسیس ٹو دا بینکس می بی ان دی کمنگ منتھس ایک جو ہماری گورنمنٹ بہت کوشش کر رہی ہے کہ ہم ایک ایسا فائنینشل انسٹرومنٹ بنا دیں سیکیورٹی کے لیے اسپیشلی ایس ایم ایز کے لیے جس کے لیے ان کی ایکسیس جو ہے وہ انس انسٹیٹیوشن تک پہنچ جائے اور جہاں پہ ہم نے کہا کہ ایل ایس سیز جو ہیں سکسٹی سیون جو ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہیں بینکنگ سیکٹر سے بارہ پرسینٹ کے مقابلے میں اور اونلی ایس ایم ایز جو ہیں ان کی تعداد صرف بارہ پرسینٹ ہے جو کہ اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہیں تو بینکنگ سیکٹر میں اصلاحات آنے سے یہ ضرور ہوگا کہ جب آپ کا شیئر بڑھے گا فائنینشیل سروسز کا تو انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ کمپیٹیٹو ہو جائیں گے جب بینکس کے اندر انٹر بینک جو ہے وہ کمپیٹیشن بڑھے گا فورن بینکس آئیں گے لوکل بینکس کو اپنی سروائیل کے لیے فورن بینکس کو اپنی سروائیول کے لیے کمپیٹیٹو ریٹس لانے پڑیں گے آج اگر ہم یورپ کے اندر ریٹ دیکھتے ہیں یا ہم سوئزرلینڈ کے اندر ریٹ دیکھتے ہیں یا ہم امیرکا کے اندر ریٹ دیکھتے ہیں تو بینکنگ ریٹس جو ہیں وہ بڑے نیگلیجبل سے ہیں اسپیشلی انڈسٹری کے لئے یا پروڈکٹیو جو ہے سیکٹرس لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے بھی الحمد للہ جو ریٹس تھے, وہ اتنی اچھے طریقے سے نیچے آئے ہیں کہ کہاں پہ ہمارا ورکنگ کیپٹل کا ریٹ جو تھا وہ یا 20% تھا اور وہ آہستہ آہستہ اچھی کمپنیز کے لیے جن کی کریڈٹ ریٹنگ اچھی ہے وہ 6% پہ فائیو پہ بھی آ گیا ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے الاؤ کیا گورنمنٹ نے انکریج کیا کہ فائنینشیل سیکٹر کے اندر مختلف جو میجر پلیئرز ہیں دنیا کے اندر وہ آئیں اور اپنی سروسز کو یہاں پہ لائیں آپ نے دیکھا پچھلے کچھ سالوں میں لاٹ آف فورن بینکس کنسورشیئمس بنے مرجرز ہوئے لوکل بینکس کو اپ کرنے کے لئے فورن انویسٹمنٹ آئی ڈی نیشنلائزیشن کا عمل ہوا ڈیزیشن کے ساتھ ساتھ اپ آف بینکس ہوئی اپ گریڈیشن جب ہوئی تو ظاہر ہے اس میں مزید ایکوٹی کو انجیکٹ کیا گیا مزید جو انٹرنیشنل انسٹرومینٹس ہیں ان کو آن لائن بینکنگ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کے بعد انٹرنیشنل جو ریمیٹینسز ان کا سسٹم منی ٹرانسفر کا سسٹم جو ہے یہ ساری چیزوں کو آئی ٹی کے بیس کے اوپر لنک اپ کیا گیا اور الحمدللہ پاکستان میں آج ہر بینک آن لائن بینکنگ کے ذریعے جڑا ہوا ہے وچ واج اے ڈریم ایٹ سم ایئر بیک اس سیکٹر کے بے شمار فائدے ہیں اسی طرح اگر پاکستان نے گیٹ uh, کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کے اندر ان کو کہا ہے کہ فارن کمپنیز کو آپ آئیں تو آپ اس کے فوائد دیکھیں آپ کے ٹیرس جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں کالس کے ریٹ کمز ہو گئے ہیں ہر بندے کی ایکسس میں ہو گیا ہے وہ ٹیلیفون لگا سکے پے فونز آ گئے ہیں ہر جگہ پہ آپ کے جو آپ کو کمیونیکیشن اویلیبل ہے جہاں پہ آپ کی لائنز نہیں جاتی تھی وہاں پہ گورنمنٹ نے کوشش کر کے وائرلیس کمیکیشن جو ہے اس کو آسان بنایا ہے تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے آپ کی جب کمیونیکیشن بڑھ جاتی ہیں آپ کے جو رابطے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا میجر جو ہے یہ ایک اسٹرکچرل انقلاب جو ہے وہ آتا ہے بیسیکلی میں نے اس سے گزارش کی تھی ورکنگ کی کہ کس طرح برازیل میں اور دوسرے ممالک میں انٹرنیٹ کے ذریعے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں یا چھوٹے چھوٹے ہیں وہ اپنی مارکیٹنگ خود کرتے ہیں اب وہ وقت آ گیا ہے پاکستان کے آپ چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں جائیں ویلج میں جائیں قصبے میں جائیں آپ کو وہاں پہ انٹرنیٹ ملے گا یو کین بریڈ یور ای میل دیئر اٹ از اے گریٹ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے فارن کمپنیز جو ہیں وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں اور جس طرح سے ہماری گورمنٹ ان کو فرینڈلی ایٹماسفیئر فراہم کر رہی ہے اس سے نہ صرف ہماری ایس ایم کو ایز اے وینڈر موقع مل رہے ہیں چیزیں بنانے کے ہماری ایس ایم کو ایز اے uh, جو اور مرچنڈائزر ان کو موقع مل رہے ہیں ان کو سرو کرنے کے اس کے ساتھ ساتھ ہیومن ریسورسز میں جو ہے ہمارے جو بچے ہیں اسپیشلی جو آئی ٹی سے اور کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہیں دے آر فیسنگ جو انٹرنیشنل جو ایک ایٹموسفیئر ہے اس میں آ رہے ہیں اور دیٹ از ایڈنگ ٹو دی انٹلیکچل ایس آف او کمپنی دیٹ بیسیکلی این اس ان دو سیکٹرز میں جو پاکستان آیا ہے تو اس کے بعد ہمیں جو ضرورت ہے یہ ہے کہ مزید ہم اپنے آپ کو جو ایکسپورٹ اور دوسرے جو سیکٹر ہیں جو اس وقت تک صرف محدود ہیں انٹر گورنمنٹ سیکٹرز تک ان کو اوپن اپ کریں ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر تاکہ لوگ انڈیویجلی اپنی پوزیشن لے سکیں اینڈ دے کین پریپیئر د سیلف ڈیٹ ہا دے کین منوور ود ان دا لاس اینڈ ود ان دا رجیم آف دوز اگریمنٹ یہ بہت ضروری ہے ہمارے آنے والے دنوں کے لیے اور ایک نیس کی ایٹماسفیئر میں برید کرنے کے لیے. گورنمنٹ بے شاشا کوشش کر رہی ہے اور انشاءاللہ اس کے سمرات بڑے اچھے ہوں گے ہم ان ممالک میں آ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں انوائرمنٹل سرٹیفکیشن جو ہے وہ مل چکی ہے بہت ساری ہماری کمپنیز نے فورٹین ون جو ہے اس کو اچیو کیا ہے آل دو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ لیکن بہرحال اڑتیس ہزار تقریباً بڑی کمپنی ہیں جن میں سے پاکستان ہے وہ چھپن اس کا نمبر ہے اچیومنٹ میں جنہوں نے دنیا کے اندر جنہوں نے آئی ایس او فورٹین لیا ہے سٹوڈنٹس ہمارے آنے والے لیکچر بھی دو سے تین لیکچر ابھی ٹی ٹیو پہ ہی ہیں یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے کس طرح سے ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے اس کا ریلیشن ود اوور ایس ایم ایز کس طرح سے ہماری ایس ایم ایز اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں ہم اپنے اگلے لیکچر میں مزید جو اگریمنٹس ہیں ان کو پڑھیں گے ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے ود دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ اسپیشل ایف ٹو ایس ایم ایز ان کو پڑھیں گے اور ہمیں پھر ایک کنکلوسیو ایک جو ہے اس پہ ہم پہنچ جائیں گے رزلٹ پہ کہ جی کس طرح سے ہمیں اس کے افیکٹس جو ہیں نگٹو یا پوزیٹو وہ پازیٹو کیا ہیں اور نگیٹو کیا ہیں تو ہم نے کس طرح سے ان کو نیوٹلائز کرنا ہے بیسیکلی یہ ہمارے جو اس وقت پرویلنگ جو پرابلم ہے ان کے لئے اور ہماری جو پرویلنگ کنسنز ہیں ان کے لئے یہ ایک لمحہ فکریا ہے اور ہماری گورنمنٹ اس کے لئے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اقتدامات جو ہے ان پہ عمل درامد کر رہی ہے ان شاء اگلے لیکچر میں ہم ڈبلوٹی کو ہی جو ہے وہ موضوع بنائیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ مے بی اس نیو سبجیکٹ فار یو اور نیو کانسپٹ فار یو لیکن کوئی کسی قسم کی ڈیفیکلٹی ہو یو آر موسٹ ویلکم ٹو رائٹ خوب دل لگا کے پڑھیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے اگلے لیکچر تک لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں